ہمارے کوئی ممبر شپ تو ہے نہیں کہ کیسا وہ آپ کو رکن باقاعدہ بننا پڑے گا کہ فارم بھرنا پڑے گا آپ کو اس کا کوئی وہ فیس دینے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ سب دعوت اسلامی والے ہیں الحمدللہ تو آپ اپنی دعوت اسلامی کو لے کر چلیے اپنے شعبوں میں اور ساری دنیا پر چھا جائیے جب ہماری مسجدیں بھر جائیں گی تو انشاءاللہ ہم مطلب یہ کہ ہمارا معاشرہ جو درست ہو جائے گا انتل تنہا انلفا شاہ ول منقر بے شک نماز بےآیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے آج الحمدللہ للہ جیسے ابھی عرض کیا میں نے کہ وہ مدنی مذاکرہ بھی ہے تو اس میں کوشش کیجیے کہ ضرور شرکت ہو جائے گھر ہو کر آ جائیں اگر قریب ہے تو بھی صحیح ہے ورنہ یہاں رک جائیں مغرب کے بعد بھی یہاں مختصر سا بیان ہوتا ہے مدنی ماحول عالمی مدنی مرکز کا ذرا دورہ کریں اور اللہ کے گھر میں احتکاب کی نیت سے پڑھے رہیں تو اس کا بھی ثواب ملے گا ان شاء اچھا یہاں ایک مدد کر دوں کہ ابھی میں نے درس میں وہ ٹی وی کی تباہ کاریاں رسالے کا تذکرہ کیا تو شاید کوئی ڈبل مائن ہو گیا ابھی ٹی وی کے تباہ کاریاں بھی یہ کہہ رہا ہے اور ان کے مدنی چینل کے کیمرے بھی آن ہیں اور خود یہ ٹی وی چلاتے بھی ہیں تو دراصل مدنی چینل جو الحمدللہ یہ سو بھی شریعت کے مطابق چلا جا رہا ہے اور نیکی کی دعوت دے رہا ہے اس سے مراد تباہ کاریوں میں یہ مستثنیات اور معاملے میں ہوتی ہیں تو یہ مستثنی اس کے علاوہ جتنے بھی چینلز میری معلومات میں ہیں ایک بھی چینل سو فیصد شریعت کے مطابق نہیں اگر کوئی اسلام کے نام پر چلانے کا دعویٰ بھی کرتا ہے تو وہ عورت اس میں ہوتی ہے تو میوزک ہوتا ہے تو طرح طرح کی ایڈز ہوتی ہیں ایڈورٹائزمنٹس کہ جن میں خلاف شرع ترکیبیں ہوتی ہیں اور میں جو کہنا چاہتا ہوں میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں تو الحمد ایک واحد چینل ہے مدنی چینل کہ جو سو فیصدی شریعت کے مطابق ہے آپ کے گھر میں آ کر آپ کو نماز کی دعوت دیتا ہے آپ کے گھر میں آ کر آپ کو مخاررج سکھاتا ہے آپ کے گھر میں آ کر آپ کے فقہی اور شرعی مسائل حل کرنے کرتا ہے دور و لکھتا اہل سنت کے بھی باقاعدہ اس میں سلسلے ہوتے ہیں آپ کے گھر میں آ کر آپ کو علاج بتاتا ہے روحانی علاج کے سلسلے ہوتے ہیں اس میں فیضان حدیث ہوتا ہے فیضان قرآن ہوتا ہے اس میں اور الحمدللہ سنتوں برے بیان ہوتے ہیں اس میں کیا نہیں ہوتا جو مدنی چینل دیکھتے ہیں ان کو سب پتہ ہے تو جو نہیں دیکھتے یا ہوتا ہی کرتے ہیں میں ان کی خدمت درج کروں گا کہ آپ وقت نکالیے مدنی چینل دیکھیے یہ برقی مبلغ ہے الیکٹرانک مبلغ ہے جو آپ کے گھر میں آ کر آپ کی اصلاح کی کوششیں کر رہا ہے اور آپ کو نیکی دعوت میں پہنچا رہا ہے آپ خود بھی دیکھیں اپنے بچوں کو بھی دکھائے اور اپنے پڑوسیوں کو دوستوں کو اپنے گاہکوں کو کسٹمرس کو سب کو آپ اس کی ترغیب دلاتے رہے مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب بھی یقین مانے نیکی کی دعوت ہے اور یہ ایک عبادت ہے جس کا آپ کو ثواب ملے گا ان شاء اللہ اسلامی بھائی جو بیت کا کہہ رہے ہیں تو میں یہاں موجود اور ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ جو بیت نہیں ہے وہ چاہیں تو بیت کر لیں امید اسلوم غوس کا مریت بناتے ہیں اور ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میرا مریت بغیر تو کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا و پھر امیر سنت بیٹ سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں توبہ کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے تمام اسلامی بھائی بیٹھ بھی کر لیں توبہ بھی کر لیں الحمد للہ یہ بھی ایک تحفہ ہے قادری تحفہ وہ لیتے بھی جائیے صلوبہ حبیر صلوبہ حبیر رسول حبیب اللہ. لا الہ اللہ اللہ اللہ. محمد الرسول وسلام وسلم کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلی کناوں سے اور واردہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریف پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی والی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبا کو قبول فر اور مجھے, مجھے میرے والدے پر ثابت قدم رکھا مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان پودا رضاوی میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا, دیا اور, اور آپ کے ذریعے سے, سے سرکار بغداد حضور غور سے رضی اللہ تعالیٰ نے کے ہاتھ میں دیا اے اللہ, اللہ مجھے, مجھے جناب, جناب غور سے عظم مریدوں میں قبول فرما اور تل غوف پاک میں اٹھا و علیکہ یا نبی اللہ وعلی وعلی حبیب اللہ اب میٹھے مٹھ اسلامی بھائیوں ایک اور اعلان سماج فرماتے چلئے کہ الحمد للہ ہر اتوار کو مدنی چینل کا سلسلہ کیسا ہونا چاہیے یہ لائیو نشر کیا جاتا ہے جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شراء کے نگران حاجی محمد عمران عطاری صلی اللہ اطاری سلمباری سنت برا بیان فرماتے ہیں ہر مہینے کی فرسٹ اتوار فرسٹ سنڈے کو ظہر کے بعد تاجر کو کیسا ہونا چاہیے یہ بیان کا سلسلہ ہوتا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ کل ظہر کی نماز یہیں پر با ادا فرمائیں اور اس کے بعد اس سلسلے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے میں ضرور شرکت فرمائیں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت عام فرمائیں دكتور صف قبول فينا ما شاء الله ما الله تفضل الله. الله. الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اللہ حسنت حسنت یا ربلا سوچ یا یار ہم سب کے گناہوں کو مرک یا اللہ ہماری مخفرت ابھی جس ستائی بھائی نے والدہ کے لیے کہا ان کی امی کو شفاہ کاملہ اور بھی بعضوں نے اپنے مرضوں کے لئے کہا ایک بچارے تشریب لائے میں گردے کے کہ ان سرک میں مفتلائیں یا اللہ ان کو بھی صحت دے, دے جنہوں نے جو جو دعاوں کے لئے کہا ان کے حق میں بہتر فرمت جائز دعا کریں صل اللہ تعالی علا خیر خلقی ولور عرشی سیدنا وحمد مرادہی وصحبہی رحمت کا یا رحمت غ رحم اذان ہونے والی